ضروری صفت پستما ذکر دا مطابق ہاتھ ذکر راوی او نہ مہاد ذکر عید واحس کے دا اخوال روات نہ احوال روات نہ راوی دا, دا دا دا دا راوی, دا دا راوی دا کو اسمعول راوی دا نہ فارکی یحیا نہ اگر, کس دے اگر دے درو دی کسے دا دا دا دا مقصود بیاں دہالت داغر صفتیا تقدیر مرفو نا تازر نا تازر نا دا حد مرپور دارے مناسب یادر شرید انصاری پدے طبقہ پرواتی پدے تو شریف نشر محمد ابراہیم نے صرف کئی حاکم ذکر کی البخاری کی فیس حاضر حدیث طبقات کے لیے نژ کم ان میں سے ہی نہیں دی طول قد حاکم دا دا دا دی نہاکم کدی دول دا محدم داخاری محمد ابراہیم سے پدے دیمه تبقیم دو, دو ستو شریک نشه په اخر کې د عل کمر دیمه تفارد ده دیمه تفقه جان کمر د هغه کې تفارد ده لا ستو شریک نشه له پدې روات کې بل کمر نه هو چې کم تبخر صحابه او د سرنما عليك ممرزه او راوی ده آل او لا ستو شریک نشه ریبل چانه د امرینه ده دشکا لاګوی حالل منبر سمیت په امر له کتاب حالل منبر جہازی صرف ہاکم دل بخاری دو دو سو دا دی دو سو دی نقل ذکر کہ زمانے کے اگر چن شرح دا دکرکی دو سوا دکر دو نمی سوا سو کری خدا نازم اللہ چاکہ دے خام آئی حاتک کری پا احوال تر رجال مانکی دے چیچی چیچ سو اسماعی رجالی کتوب اسماعی رجالی دا حافی نمک اسیم عزائشی بھی خدا اگر تحقیق دا نور عام شرح دکرکی دو نمی سوا دو سوا خود صرف جنہ متواتر نگردی خدا حدیث دے متواتر نگردی متواتر کم حدیث بھی نہیں عادت ہر ط او شان اتفاقات قرآن کے بس شان ارود القرآن شان نزول, دا قرآن دا با نزول, نزول, نزول سبب نزول شاہب نظول اور ذکر کے دا ناقا ورود أو ورود چی سبب عروج عروج دہادی سبب سو منشا دو وینار دو حدیث منشا کی ما دا یو مہاجر امس نہ آگا حجرت داگے دا فارا ہوں او کل چنیبیر اسلام مدنیمان ریلت راور سیدھا نو دا حدیثی ذکر کا نیبیر اسلام دا فارا تنبیہ کہ حجرت پس صرف اللہ وی دنور اخلاص دنیا دا فارا نبی انما الامار بنیاد و انما الامر امار و ہمان کاند حجرت ہوئی لائی دنیا سیبا امرت اللہ تنکیو آئین کو احاف حجرت علامہ حاجر لائیہو لائیہو دا فارا تنبیہ خوباب اللہ <سؤال> ابراہ مہاروسر صرف ہر عمل <سؤال> اور مخلوط روکنا کپاجر میں پدیواری مہاجرین چن موازہ پار کے یاد کرشن کوپ دے پار ایا دے خیمے یاد درد دے پار یاد موازہ دے پار بکر جہنم پدیواری مسماجی مہاجر خیمہ مہاجر مواز پدیواری مسماجی جسن جہا مسماجی مہاجری فاجر ابن قیس ان ناد اخلاص ان کی فضا کی مسرری نظر اخلاص نبی دے سنا دے پار تم بھی نہ دا ذکر کر چاول مدنی منورے تھلا پھر منبر بانیو ول تنا انما رمان بالنیات دام انشاد وروض حدیث انوال سابع فزيره الحديث وبيان مرتبه الحديث نبا عن الامام ابن شافعي رحمه الله عليه الدين ده حديث ان ما علمار بين دين نمحس ده نسب الدين نمحس الدين نمح دين ده هو الدين ده. ده دو امور عبارهت يودى امره قدنا ذن اعمال الجوارحنا دين شيء ملپ د جوار بلکہ مدار دل جو کلین جوڑی کر دیس الدین ہے دا بھارت دامر دے امار القل او دا الجوار مشتمل دے اعمال چا مدار دا اعمال دے. دے الدین شو. احمد بن بند ذکر اسلام السلام سلسل الاسلام, دا سلس الاسلام و سلس الدین دے کا محدثین ایمان دین, لکا کتاب کی ایمان دین اسلام دے ایمان عبارت بھی محدثی سنا عبارت امور عمر سونا اعتقاد بالجنان اقرار باللسان عوامل عمل بالارکان ایمان بابارت اعتقاد بالجنان اقرار باللسان عمل بالأركان عمل بالارکان دا پاغا جزبان مشتمل چھیرے چہ تہ قتہ اعتقاد بالجنان دے انما الامان بالنیات ہلونسے چھو او جز ایمان تہ کہ راوی چہ ایمان او دین یوی نو دیوژن سルスدین چھن ابو داؤد اواز کر کہ ہیا ربع الدین دا ہسرے ہو ربع الدین دا سلو معسل دین دا نہ کہا جما دق کتاب انتخاب کرے انتخاب کرے پدا کی مشتمل مشتمل دے فصل و ذرا آتو سو احادیثی انتخاب حادی الدین ملاق الدین ذکر کیا مشتبہ امر اسبر اش بھاپ من حسن اسلام ترک مالا یا من حسن اسلام عل مر ترکیم چمپی گپ شپ مثال شرک اس یا دنی دنیا پہ اسلام المرء ترک مالا یا دا دین دے دا دین تم سیاحت اور دے دے. او کو کو کی من اتنا اللہ امیلی احداق محطا یا یحب نا ما یحب نفسی آداد و حقوق معنی آداد و حقوق معنی اور پا درم کی احتراز عن المشتبہات اللہ حلاؤ بینو اللہ حلاؤ بینو و بینوہ مشتبہات فمان استبراہ شبہات پا قرصہ زیر کہ احتراز عن الشبہات دے اور پا درم کی حفاظت دعوم رعزیز پا درم حضیث کی من حسن اسلام المرح ترک مالا نا حفاظت دا کم انسان انسانوزان دہارا منسکی اور او خل عمر ریاضی حفاظت شو امام محرف اور احمد ردی کر کے چدا دے خمس الدین خمس الدین دین دا امام انتخاب کے دفندو نہ کو حادث ہو نہ دفنس نقل کی نہ محمد الرحسن شیبانی نہسانی کے دے داغل تصنیف دے داغ مسانی مکڑی کہتے ہوئے داغت تصنیف لوبو کا تصنیف سے جدید الحدیثر کیبشہ میں پاگم اطراف کر رہا ہوں بکر کتابشہ انتخاب کرے تھے بخار کے المسلم المسلم قوم صد دین پر جمع ہے دین دو عین واحد ہے برابر مرتبہ جنازہ کتھ مرتبہ بالترجمان ترجمۃ الباب مغوی مطابق سو کیفت ابتداہ وح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا پر حدیث کی صرف ذکر دو وح نشتے ہیں پر بارے سنا بیان کیفت نہ لکھے راضی ہوں وحی جناب رس اللہ أو پا حدیث کی دس سکر فزل مختلف جوابات جواب. دا حدیث بخاری ذکر کہ ترجمے نے ذکر کرے مناسبت ضروری سی مناسبت او مطابقت ضروری دے چاگا پہن سے اس بات مان جی اس بات اطردہ ذکر کتاب تھا مقصد مجموعے اخلاق یادہ دے راوت تم چہر کلا ایرا ددیش خود بمبر کی جنہیں بھی رہتے بتل کتاب کے ہر پر کار دا کے تصنیفکار سے موسلم کی تصنیف دا ذکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منور کا منشحی وایو ہاس کو منور دلال ہوا مداس ما ہا جناب روزہ دینا سو دا دا ذکر کے دا انہم ان ما ما ذکر کر عالی قولسو علامانی قولداؤ علامانی بات ترجمے کو مطابقت کی ضرورت سے ٹھو اجزاد ثابت ترجمے ثابت سی ہاضائے تک بھی ایک حادث اشارہ دی تو ماں بخار سے نقمک کے جواب کے ذکر محمود دی محکوزی شانمرابا امر او نبر او نب چار چاغا امر ادوت محبت کی کی اخلاص ہی محبت تو چھپائی کے کے خلاصی محبت شاردا وہ آزم شانمر چادم آزم شان امرادہ چخلاس چاماد ان مرامار بنیاد وہ امر دے چاہگا پدا سے چاہداد ان بنیاد ان بنیاداش پگم اوم داد حدیث مشتمل اخلاص اخلاس اور اخلاص انگ مقرر پابود اللہ مخلصن له الدین. اخلاص اوسداد مشتمل دا. داد امور اولی و موادی و نبوت در این دیان انبیاء وشان کی ذکر اخلاص کثیر ذکر قران کریں کہ داغ صفات ان انہیں ان اخلصناهم بخالصۃ ذکر الدار بخالصۃ ذکر به خالصۃ بخالصۃ ذکر الدار من خالصین بیا کو بھی خالص تھا حقیقی خالص تم صرف اور صرف یاد اشتغال نہیں سے دنیا میں نہ صرف دخلت ذکر الدار تعبد الله مخلصا مخلصا لدین نا و ہجرت عما سے بل عل واسنا سے حاصل دار حدیث کی ہجرت کر دے خان حضرت حضرت مختصر دار اقبال حجرت؟ حجرت بل ہجرت دار چلا ہجرت عما سے ویباجات زال لشی ان نے تعلق کٹ کے تعلقی نہ ساتھی یہ نہ ساتھی نہ دیکھ لات مخلوق او اوپن اوپلسرا بھی مناجات اللہ و احبارت اللہ دام جت دا ندے اور داد دا دا دا دا دا پسی حدیث کی رازی امر ادن بوت سم سم محب بے اخلو بغار کانخلو بے گارا تہن سی و, و العدد حتا حدیث کی دقت حجرت پر انتقال دار اسلام یا پہ انتقال میں بلکہ شامل لے ہجرت اور داغرت علوب عنل مخلوق بال ان سے بال اللہ سے بھی منا جاتا اداد عمر ابوتھا حریش سارس لگا رہا کو نہم الخلاسر الخلاس الاخلاص سرم من اللہ, اللہ, اللہ, اللہ جسو کو محبوبی حادث کی مرادی تنسی الخلاس ون سر دی فی کل بن احب حادی سر من سر اخلاص سر زمانا. اس دو داتو قلب من اس محل دوحی سرے دے. محل القاد محبوب دا کی القاد محبوب دیکھی دا و أو سبب جلید حقاقی الحی دم دا انکشاف السدور اور سبب فیضان او سبب فارد انکشاف العمور انسان چھپ ہوا ہے سرا سرا جی انکشاف سر المرکو جلید حقائق ربانی اخلاص سراجی انکشاف السدور او تا انكشاف الصدور فيضان النور او دارنگی انكشاف الامور سنجات و حدیث کی راضی ما من عبد يخلص لله العمل 40 یومن الا زهرت ينابيع الحکمت من قلبه على لسانه او كما کان یا جیتے جری بہوتی ما من عبد يخلص لله العمل 40 یومن نشتیو بنده خالص کیلح نے حکمت جاری کی باغ حکمت بروانی کے پلجو پر جاری کی اللہ زہرت ما مخلص اربئی الا زہرت حکمت من قل بھی بندہ دا کی عمل دا مگر بشی دا حکمت بندان کشمیر کابلاحمت اللہ ذکر سبارہ مرچ سب دیر درد شریادی عوامی الوجود دعامار شرع موكوب شكويه باني وجود دعامار شرع موكوب شبسواني فنيت باني موكوب لا بد في الامل في وجود العمل شرعا من امرين لا بد في وجود العمل شرعا لا بد في وجود العمل شرعا من امرين يا وحي او ديم نيدس هيها يا وحي ديم بيد وحينا وجود دعامر لو يعتبرش دا دارنگے بی د نیت سے یحنا بی د مقامت د سے یحنا د عمل لفرت اعتبارشتہ مستری گاں نو من ال ابو ذر رضوان سوچے کہ سید نو جبیر ایمن کسے وعلم ان للعمل متکبر شرطیں پیشے دا عمل اکبر دو شرط یو شرط ای یكون موافق للشریعت ان کہ نہ ذنب ال واحد کر واحد کر چہ جو موافق چھیا پتہ گولشن چوک میرا اسکول نمبر چار تو के پتہ کے ساتھ گولشن چوک میرا اسکول نمبر چار تمینگ کے عبد الروک تو ابھی طرح ہر ساتھ میرا عیدی. اب تو فارد وجود شریف دامر, دامر کے اخلاقی دام دام دا. دا حدیث تقریباً وہ زیراوڑی تنور دے, دے جلد سانی کے راوڑی دیکھو جلدانی کراوڑی جلدی کے سب سب کے سنتے قال اخبرنا مالك عن ابن سعيد وذن به سند مشترك شروش ان عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بنا ان انك ان اعمالوا مثل كم فراره اعمال ما نواه فان قعدت لله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكركم داينكم تذكركم فمن دیجل کی باب الخطہ والنسیان کی زبط وستاذ درین محمد قسیز عن سفیان نور سند یعودی سمیتون الخطاب عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العمال بین نیا ولعمر امالوا امن کہا ہجرتو ہے اللہ رسولی بحجرتو ہے اللہ رسولی امن کہا ہجرتو ہے دنیا سیبا ہے امن تین سلوریہ بحجرتو ہے لہما حاجر علیہ بحجرتو ہے لہما سوا یہ والے سب بابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندی کے استاد ورم مصدد دے ممکن ہے نہ حبنا مسدد سن ابا ثانی دو عالم شیخوهم سمع عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على ما ربيكم من قال حجره الى دنيا وسي به منتيه تزوجها فحل ذي لما هاجر من قال حجره لله رسولي فحل ذي الله رسوله صلى الله عليه وسلم او دريص يابجين دسانی کی دی انو مقامات امام بخاری فبل بالسند معنی انا وشيوخنا شيوخنا بلکی وجا اینوان عاشق تناسب آیات بالحديث تناسب دا حدیث دا آیات سلا پس دا آیاتی کرمانے دا حدیث ذکر کو دیت اشارہ چی اخلاص پر نیت در طور امدیار مصرآلہ السلام ماجحابی ہی دیں یعنی وحیف دی اخلاص مانے انہا مانے وحیف دی بانے طور امدیار مصرآلہ السلام تلاللہ انہا وحینہ لیک کما من سلام دے دو ٹول امبیا فدیم کے سر لار لا نشتے بغیر اخلاصنا اللہ جمن کے خلاف الرحیم الدرس الخامس بیبان تحقیق تحقیق حدیث کی مدت المقاصد دوارہ انحقان ب تحقیق دو دو ان نما انما فده حصل وينزداد في الجمله فانما ترى الانواع الثاني في تحقيق مال العمل والفرق بين العمل والفعل وجاء التعبير فان من اعمار صنف فان من اعمار صنف ابان صنف انما الاعمال وانما الفال تحقیق مانا دنیت کی مقام مابان ما بان الفرق بینیت وال ارادہ علوان سری جزیف د وجد اختصار دا حدیث پتر دا جملے بانے شو من کاند فی دا جملہ پا دا حدیث کی رجرت رختصاروں کو العنوان السادس اشکال بدغی جملے مدکر کے معنی پیتحاد شرط اور جزا سرا حران کی شرط اور جزا کی فرقی العنوان السابع فتحقیق نزی جملے گی جو انمال امر امانوہ جزاد مخی جملے سرا فرق شتا تاکیقان ال نما اومانات دے جمنی کی من کان د جا دنیا بہا اولا وہا دنیا دے اور دنیا حضرتہ صحیحہ العشر تخت سے بدلام دامد رازی او کن راضی اختلاف تحقیق کو جملے دی انما وجر تحطیف ماناد عمل کے, او فرق مابین دا عمل او کے او وجر تعبیر افار سا, سا. مکمہ العمان الثالث في تخطيق معنى نيتي لغتاً وإصطلاحاً وما المراد منه في هذا المقام ماهو بيان الأبطائم وماهو بيان الفرق بين نيتي والإرادة <متحدث> العمان الرابع اشتراط النيتي في الوضوء وعدم اشتراط أو بيان لما هو الراجح العمان الخامس وجد اختصار الحديث باغت طلب جمعي منشوري سراجح فمن كانت هجرة إلى الله الحمان الحمان استاد اشکال پتا جملہ اترو کی مکمل الحمان استاد مانا دو ہجرت لوگ اور اصطلاح ار امان استاد ترکیب لا شرفی تختیق صحیح اور صحیح نما راجے تفصیلات ادے با بار اتفاق دے کہ انما مفید دفار د حصر او د تاکید دواردے ادے محور دی ابن عطیہ خلاف دے جے محور ذکر کئی انما مفید دفار د حصر او د تاکید دے منتوکن حقیقتا مفید د حصر دے مفید د تاکید دے منتوکن حقیقتا ابن ذکر کر جدا مفید دے مفید حصر دے بی جمہور مستقار ما الا مفيد فارد حسر حققته انما مفيد فارد حسر حققته نم مثال انما على رسولنا البلاء المبين وما عاد الرسول الا البلاء لكي بعذ انما مكاند ما الاكن صور شهدا ومفيد فارد مفيد فارد حسر حققته ابن عاطيا ايضا مفيد فارد تاکید حققته لقد امر ان او ضمان من ان تاقد حقیقہ نو کرائن دلی نور شو مفید دو حسر شاردا نہ ترجیح پنیر سے چہرا عامل نیت آمن کی نیت سے ہی محتمانی اور اسے تفصیل مرادی اور شرافت دیدا تھا شاردا تراب دامپ سے منحصر نہ شاردا ترلیت فنت او, او کی کی شرافت احت دنت کی نا. ترطب دا جا سواق او حسن موقوب دی فنیت سیحبانی درمدار دا فساد او دارنگی دا سیحب دا فو نیت سیحب پنیت باسی دا بانی دی العنوال الثانی الفرق بين العمل والفعل وجد تعبیر انما الاعمال سنفع انما لاب اعمال جمد عمل دا. أما الإمام راغب أصفحاني ذكر كيه إذا قصد الحوان نا بقصد سو ما صدر عن الحوان بقصد ما, بقص ما صدر عن الحوان بقصد خرغت سيكي صادر شد الحوان ما صدر عن الحوان بقصد دين فکر فکر او ابولیا کر بارت البن حرکات البدن ات المالی خری بری صرف تعبیرات کے خلاف دے اور تعریفات راچی عمل کی مخرون بال قسط اور مخرون بلآ دے نو امارو تعریفات مکرون بے قسدی مکرون بل قسبی او کنی امن کے مکرون بل قصو کے مکرون بل قسبی او کنیوی اور منہ خصوص مطلب دم آمن کے مکرون اور فی الم دے تو مخرون بے ایل تاریخا مخرون بے لو فی الحم دے جن کی مخلو گم مینل مقلوب من مراد عمل پہ منا دی بلکہ مقصد کو نماز دکھا چل مخلو مقلوب من العلم إن مقروغ دوة مقروون د Weihnسراء مقلوبة إن مقروون بالعلم إن إن مقروغون بالعلم سراء أو مقدسيد علم ده ثمي معنا ذلك être من العلل إن إن داعى أنا مقروغ بالعلم أو مقدسيد علم ده مقدسيد علم долж! cambi في عمل من بعدد هذا باله مت ممبے یا رکھا وام کرام روزے کی من کے بے جی کہ کے خلاف تھے ہیں دنیو جنا ان الذين امنوا عامل الصالحات و فاعل الصالحات انكم مبسوط دوام ذلھ دوام دا دوام دائم دا او کو کمو کیچ دوام لی وی اور تاویر انم تر کیف فاعل رب کا اصحاب الفیل یذلون حلقه راتنا تاویر کہ علم کرے کہ فاعل رب کا اصحاب الفیل یذلون حلقه راتنا تاویر کہ علم کرے کہ فاعل رب بعاد شرابن والے ہاتھ اور مخصوص دبا سکی الگ ترقی تھی الرکرب کا بہترم پر شامل دے اپال بدنر بدن چ شو خلاب تو فین چاہو تو شامل فرقم فرق, جی. فرق. سرت کے آمل آم پیسے شامل این دے پیلا ایک امداد ہوگی تمل بنی چاہیے نامن شامل شام نہ دے من آمان اور او بھی نیت نیت نہ, شامل شامل او نہ دے بے بنی مختص بن مختص مجھے لذلك انما الرامات ذکرت انما الفارون 15 عندما فر صدام سلام حوشد فعل وقلطندہ خلاف فعل نہ کہن قلطہ اور دلیل ہے ادنا عمل پر صرف کے خاص ہو کہ عام انما العمال هو انما الفارون ولق انما الفارون فعل شامل تلقبتے جنتی یعنی دل کے اندر بے اور او مراد مقام کے من مرحاد مقام امام کرمانی او خطابی قصد و بخلوی طلب من کل قصد طلب تحریم قصد طلب ستانا دا پا دیوش ہے حاصل داشو چی دا نیت مالا لغا ویسرا شامل دے نیت الفائل او نیت الطالب تا شامل دے نیت الفائل او نیت الطالب تا جو تد او پہل قصو کے پاس لگے گا او بلکی بلتو قصو کی طلب دو دو بازار تھا سودہ یا دو سو جماعت تالماد پارت اربار ابرستان تلب دین کے دو بازار تھا یا شامل دے دانوی شامل دے قصد الفاعل او اوکس تالیب دار کا شی بے خل بیکانی شل مین کران د چیز اب البتاب خود یاد کی مانا نوی ذکر کہیں اوقاد ان القلب ما موافقا من جلب مہارن او دفع مضررت او مہارن انسل پھر تیس ادانا دل و رسر معافی گنی, گنی. من جلد ہارن او مالن کفیل کفل می ان بیاس من جلد کنسی او دفر ہارن او مرن ترسر استراف شيء لطلب رضا اللہ و امتسان استراف رحاصر نیت ترغیب نہ اراد متوجہ شہر کی متوجہ لکھو مانا مرادا مانا رو مانا مارا نو مقصود مکان کے مانا روی دا نہ مانا اسلے کا مانا اس طرح سے بہت سے کر دے, دے من کا دنیا بہا تکسیم سیکھے مانا لو دا او کی تقسیم استراہ لیتے صحیح, اس صحیح مارات مارا نوگوی جاگا محمد کنزی من من مراپ کے مہانا جانشامیل دادوالو نیو تینطا نیت سیاہو نیتی پاسے دا حدیث پاکر کیم تصمیم نیتی نمانا اسطلاحی دکا مختص من نیتی سے یہاں دا پرو پر کم معلوم شو کم آبین یو زنیت از کی ارادہ یو پر اللہ ہم ارادہ متعلق بے عمل نفسی ومن غیر کو بےفید نفسی وغیرہ خلاف دن اتنا نہ اللہ بفید نفسی ارادہ مطالبہ پر کے دشی تو خلاف دن اتنا نہ کہتے ارادہ تو غران دن اللہ کے دے کو اللہ پھیل دے نہ کسڑا سلوڑ کا جلد نیت, نیت آجلے دا وہ تو سورت کی